اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ کیا سور فاتحہ پڑھ سکتا ہے اگر اسے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو صرف امام کے ساتھ چار تکبیریں کہلے خدا نہ خاص کہیں کسی آدمی کی میت ہو جائے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تو اب کوئی بھی شخص امام بن کر اور صرف اس کی میت جو شرائط ہیں یعنی یہ کہ اس کو غسل دیا جائے کفن دیا جائے ہمارے لیے جو شرطیں ہیں کہ باقی ہو تطھیر ہو وضو ہو میت کو سامنے رکھ کر چار تکبیریں اگر کہہ کر سلام پھیر دیا جائے تب بھی نماز جنازہ ہو جائے گی جو دعائیں ہیں وہ سنت اور بعض اس میں مستحب ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے کیوں بھائی دیکھیے کہ آپ کو نماز جنازہ کی دعا کیوں یاد نہیں آپ اس کو یاد کیجیے ضروریات جو ہیں نماز میں پڑھنے کی چار صورتیں اتہیا درو شریف دعائیں قنو اور کچھ نماز کے بعد کی دعائیں نماز جنازہ بچے کی نماز جنازہ بچی کی نماز جنازہ یہ تو چیزیں جو ہیں وہ یاد ہونی چاہیے کسی لالچ میں دے دیا جائے ایک دن یاد کر لیں میں آپ کو بتاتا ہوں تیس سال پرانی بات ایک ہمارے جاننے والے تھے وہ ڈی ایس پی تھے ٹرافک میں کوئی بھی لائسنس کے لیے آتا وہ لائسنس جو ہیں وہ اس کو okay کرتے وقار صاحب نام تھا ان کا اتفاق یاد ہے مجھے نام تو وہ کیا کرتے کہ ٹریننگ دیتے پوری ٹھیک ہے فٹ ہو گیا کامیاب ہو گیا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم اتل کرسی یاد وہ کہتا نہیں کہتے ہیں یاد کر کے آؤ لائسنس لے جانا کل وہ دوسرے دن سنا دیتا تھا آ کر کے کسی پوچھتے تھے نماز جناز آتی نہیں کہنے لے کے تم کامیاب ہو نماز جناز یاد کر کے آؤ سائن کر دوں گا لائسنس لے جانا تو یاد کر کے آتا تھا آدمی یعنی دنیاوی معاملے میں تو آدمی ایک دن میں یاد کر لیتا سمجھے جانا اور اب جس میں آپ گزر رہے ہیں اسلامی زندگی گزار رہے ہیں ایک اسلامی معاشرے ماحول میں پل رہے ہیں تو میرے عزیز آپ کو نماز جنازہ جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے